تم فرمادو میں تم سے ناؤ کہتا میرے پاس اللہ کے خزمی ہے اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اسی کا تب ہوں جو مجھے وہی آتی ہے تم فر ماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکیئرے تو کیا تم غور ناؤ کرتے